الحمد للّہ الحمد للّہ رب العالمین ولاقبۃ والسلام على سيد وعلیٰ سید المبیا اب المرسلین وعلیٰ اما بعد صحابی اجمعین من واؤز الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری وحل العقد السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی گفتگو انتہائی اہم اور ہمارے سارے سلسلے دروس میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ آج کی گفتگو میں تعارف ہوگا کس چیز کا تعارف ہوگا دو تعارف ہوں گے ایک تو اللہ کا تعارف ہوگا اللہ خود اپنے الفاظ میں اللہ خود اپنے کلام میں اپنا تعارف کرائے گا اور شاید اس سے بھی بڑھ کر ہمارا اپنے آپ کا تعارف ہوگا وہ جو کہا گیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا آج قرآن ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم اصل میں کون ہے ہماری اصل حقیقت کیا ہے اس کے لیے ہمارے سامنے صورت الحشر کا آخری حصہ ہے اسے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مخاطب ہے اپنے ان بندوں سے جو اللہ کو مانتے ہیں یہاں ان بندوں سے خطاب نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں مطلب یہاں پر اللہ خاص طور پر آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں منو پہلے تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارا اللہ ربنا اللہ ہمارا رب وہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ ہم سے مخاطب ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے ہم سے کچھ کہہ رہا ہے تو اپنے دماغ کے کان بھی اور اپنے دل کے کان بھی ہمیں کھول لینے چاہیے جو اللہ فرما رہے ہیں اللَّهُ اے اہلِ ایمان، اے اللہ کو ماننے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کو صرف ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کا تقوی, تقوی بھی اختیار کرو تنظر اور ہر شخص سے دیکھے یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اقل مند انسان وہ ہے جو مستقبل کا سوچتا ہے جو فیوچر کا سوچتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اگر ہم مستقبل کا سوچتے ہیں ہم تو اس اگلے بیس تیس چالیس سال کی زندگی کا سوچتے ہیں اللہ کے نزدیک متقی وہ ہے جو کل یعنی آخرت کا سوچتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کو بلایا اپنے قبیلے کو بلایا اور واقعتاً ایسا ہی ہونا چاہیے ہر دائی کو دعوت کا آغاز اپنے گھر اور اپنے خاندان سے کرنا چاہیے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاریخی الفاظ فرمائے ہیں ان میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا صاح العرب میں سب سے فصیح انسان ہوں سب سے الیکوینٹ انسان ہوں ان الفاظ میں جو الیکونس ہے جو فصاحت ہے جو بلاغت ہے گویا کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کے علاوہ جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے قبیلے والوں سے خطاب کر رہے ہیں تو ذرا دیکھیے گا کس قدر اپنے پن کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں لوگوں کو یقین دلا رہے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں میں تمہاری تحقیر اور تزلیل کرنے نہیں آیا بلکہ میں تو تمہیں بچانے آیا ہوں تو کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی گائٹ جو ہوتا ہے اگر وہ لوگوں کو گمراہ کرے لیکن وہ اپنے گھر والوں کو گمراہ نہیں کر سکتا ولہ لزب سما کزب تو کم و لرر تو جمی انا سما گرر اللہ کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن میں تمہیں جھوٹ نہیں بول سکتا اگر میں تمام لوگوں کو دھوکھا دے سکتا ہوں میں تمہیں دھوکھا نہیں دے سکتا کہ تم تو میرے اپنے خاندان کے لوگ ہو تم تو میرے رشتے دار ہو, ہو اس اللہ کی قسم جس کے بغیر کوئی الہ کوئی معبود نہیں ہے ان رسول اللہ کم خاص و کافہ میں میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں اسی اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام انسانوں کے لیے عام طور پر پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دعوت کا کہ وہ بات جس سے انسان عمل پر کھڑا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لتموتن تم نہ کما تنامون اللہ کی قسم تم مرو گے یقیناً مرو گے ایسے ہی جیسے تم سوتے ہو جس طرح نیند آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اسی طرح موت آئے گی سما لتب کما تسطن پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا ایسے ہی جیسے تم نیند سے جاگتے ہو سما لتوا بما تعملون پھر یقین لازمن تم سے حساب کتاب لیا جائے گا تمہارے اعمال کا ولا تجزون بل احسان احسان سو اور پھر تمہاری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور تمہاری برائیوں کا برا بدلہ دیا جائے گا وہ ہوا ل او ان ابدن ابدا اور یہ بدلہ کیا ہے یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی آگ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا پیغام پیش کیا سب سے پہلے اللہ کے الہ ہونے کی اور اپنے رسول ہونے کے لیے بس چند الفاظ استعمال کیے پھر باقی جو سارا پیغام تھا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ ایک دن آئے گا تم نے مرنا ہے تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اس بات کی فکر کرو تو یہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ آئیو اللہ منطق اللہ اے اہلی ایمان اللہ کا تقوع اختیار کرو ول تنظور ما قدمت لغد اور ہر آدمی یہ غور کرے یہ سوچے وہ اپنے کل کے لیے کیا جمع کر کر رہا ہے و تخ اللہ دوبارہ کہہ رہے کریں اللہ کا تقوی اختیار کرو وط کلّ اور وط ان دونوں کے درمیان میں یہ بات آئی ہے نفسٌ مَا قدمت لغد اس لیے علماء نے یہ بھی فرمایا دراصل یہ تقوا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہے یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا میری آخرت میری اقبا پہ کیا اثر پڑے گا پھر فر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ خوب باخبر ہے تمہارے اعمال سے ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو فلا عمل بھی کرتا ہوں میں تو وہ عمل بھی کرتا ہوں میں تو مسجد کو اتنا چندہ بھی دیتا ہوں میں تو اتنے صدقے بھی دیتا ہوں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دھوکا دینے کی کوشش کرو لیکن یاد رکھو تم خود کو دھوکا دے سکتے ہو اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے اللہ کو پتا یہ مال جو تم صدقہ کر رہے ہو جو تم مسجد کو چندہ دے رہے ہو یہ تم نے کہاں سے کمایا ہے یہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی اب آئیے ہمارے آج کے درس کے عمود اور مرکزی مضمون کی طرف اللہ کہتے ہیں اور دیکھو ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا هُمْ هُمْ تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے اللہ, جو اللہ کو میکس them وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یہ آیت اپنے اپنے اندر معنی کا ایسا خزانہ رکھتی ہے کہ اس کی جتنی تشریح کی جائے اتنی کم ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا اب چلے ہم اگر اپنے آپ کو کہیں کہ ہمیں تو اللہ یاد ہے ہم ساری دنیا کے کفار کو دیکھیں گے وہ تو اللہ کو بھول گئے ہیں نا تو کیا وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں وہ تو اپنا اتنا خیال رکھتے ہیں ذرا سا بیمار ہو جائے کوئی تو جو ہے اپنے پورے علاج کا پورا انتظام کرتا ہے اپنے آپ کو روز جو ہے صابن سے صاف کرتے ہیں کوئی خرابی ہو جو ہے اس کو دور کرتے ہیں ہر طرح سے اپنا خیال رکھتے ہیں لیکن اس آیت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا کیا بات ہے اسی حوالے سے اسی مضمون کے متعلق میں ایک دوسری آیت آپ کو سناتا ہوں صورت الملک میں ابتدا میں یہ اللہ نے فرمایا اللہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا کریٹڈ کس چیز کو پیدا کیا موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا یہاں پہ غور کرنے کا نقطہ یہ ہے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مطلب ہے ایگزسٹنس وجود اور موت کا مطلب ہے نان ایگزٹنس جب انسان ایگزسٹ نہیں ہوتا اس کو شاید موت کہتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں ہوتی اس کے لیے لفظ خلاقہ پیدا کرنا یہ استعمال نہیں ہو سکتا زبان کے اعتبار سے تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موت ڈیتھ از آلسو اے فارم آف ایگزسٹنس ایز لائف از اے فارم آف ایگزسٹنس جس طرح زندگی وجود کی ایک حالت ہے اسی طرح موت بھی وجود کی ایک حالت ہے آگے میں بات کو اور ایکسپلین کرتا ہوں اسی طرح غافر میں ایک آیت ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے اور جل رہے ہوں گے اور اپنے اعمال پہ پچھتا رہے ہوں گے وہاں وہ پکاریں گے وہ اللہ سے التجا کریں گے کہیں گے رب بنا امد تنسن تعین و اح تنسن تعین فرفنا بے ذنو بنا سبیل اے ہمارے رب آپ نے ہمیں دو بار مارا اور اپ نے پھر ہمیں دو بار زندہ کیا ہم آج اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کیا اب یہاں اس جہنم سے نکلنے کی کوئی سبيل ہے کوئی راستہ ہے اس اسے نکلنے کا اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اپ نے ہمیں دو بار مارا ہے دو بار زندہ کیا ایک اور بار مار دیجئے اسے نکال دیجئے اب ظاہر سی بات ہے ان کی یہ التجا اس کو مسترد کر دیا جائے گا بٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو بار مارا گیا ہم تو ایک ہی بار مر رہے نا. اب اس کے بعد ہم نے مرنا ہے اور پھر زندہ ہونا ہے لیکن یہاں جن جہنمیوں کا یہ بیان یہ ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں دو بار مارا دو بار زندہ کیا بات کیا ہے دراصل اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا جو حقیقت علامہ اقبال نے بھی اپنے فلسفے میں خوب سمجھائی ہے ایک پروفیسر غالباً ان کا نام پروفیسر نیازی تھا وہ ایک دفعہ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو فلسفہ خودی ہے آپ نے جو خودی کا فلسفہ دیا اس کا سورس کیا ہے آپ نے یہ لیا کہاں سے ہے تو اقبال ان سے کہتے ہیں چلیے لائبریری میں وہ پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے بہت سوچ رہا تھا اپنی جگہ گیس کر رہا تھا پتہ نہیں کون سی کتاب نکالنے کو اقبال کہیں گے پتہ نہیں پلاٹو کی وہ کتاب ہوگی اور ایرسٹوٹل کی یہ کتاب ہوگی اور جو ہے نٹشے کی وہ کتاب بڑے بڑے فلاسفرس کے میرے ذہن میں نام آ رہے تھے کہ کون سی کتاب ہو سکتی ہے اقبال کہیں گے میں نے اس سے ہی نکالا ہے اور وہ کہتے ہیں جب اقبال نے کہا قرآن نکالو تو میں تو پہلے حیرت میں آ گیا اور جب اقبال نے قرآن اپنے سامنے رکھا یہ آیت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اقبال نے یہ آیت نکالی اور یہ یہی بات کہی یہ جو یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں اب دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کو بھول رہے ہیں بھول چکے ہیں وہ تو اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہمارا یہ جو جسم ہے نا جس کو ہم اپنا آپ سمجھتے ہیں جسے ہم سیلف ہم کشمیری میں کہتے ہیں نا پان جسے ہم پنن پان سمجھتے ہیں اپنا آپ سمجھتے ہیں یہ اصل میں ہم نہیں ہیں یہ تو ہمارا جسم ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہماری روح کا وجود تھا مطلب کہ ہمارا وجود تھا اور جب ہم مر جائیں گے یہ مٹی مٹی میں مل جائے گی یا کسی کو جلا دیا جائے گا اس کے بعد بھی اس کا وجود ہوگا تو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اصل وجود ہماری اصل پہچان میں میں کون ہوں میں یہ جسم نہیں ہوں یہ میرا جسم ہے, اسی طرح جس طرح یہ میرے کپڑے ہیں لیکن یہ میں نہیں ہوں اسی طرح یہ میرا جسم ہے, یہ میں نہیں ہوں ہم سارا خیال اپنے جسم کا رکھتے ہیں ہم ساری پرورش اپنے جسم کی کرتے ہیں ہم بیماریوں سے محفوظ اپنے جسم کو رکھتے ہیں اپنے آپ کو نہیں رکھتے اور واقعات ہم اپنے آپ کو بھول گئے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمارے روح کا وجود تھا پھر ہم سے وہ وعدہ لیا گیا تھا ہم سب نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا الس تو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہم کہہ سب نے کہا ہاں آپ تو ہمارے رب ہیں وہاں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا و پیما کیا ایگریمنٹ ہو گیا کہ جو ہے اللہ نے کہا ہم آپ کو دنیا میں بھیج دیں گے آپ کی آزمائش ہوگی آپ کے لیے پیغمبر کا انتظام کیا جائے گا کتاب کا انتظام کیا جائے گا تو کیا آپ تیار ہے ہم نے وہاں پر اقرار کیا اس وقت ہمارے جسم کا کوئی وجود نہیں تھا لیکن ہم تھے تو پھر اس وقت ایک وہ ایک اسٹیٹ آف لونگ تھی پھر سمجھیے کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا ہماری ارواح کو جسے عالم ارواح کہتے ہیں تو وہ ایک موت تھی پھر جب ہم پیدا ہوئے تو ایک بار ہمیں زندہ کیا گیا اب جب ہم نے مرنا ہے تو وہ دوسری موت ہوگی پھر جب آخرت میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ دوسری بار ہمیں زندہ کیا جائے گا تو وہ ہے اس آیت کا مطلب ربت وہ آئی تنسن اے اللہ آپ نے دو بار ہمیں مارا دو بار زندہ کیا اب دیکھیے اب جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کیا واقعتاً ہم اپنے آپ سے غافل نہیں ہوئے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو نہیں بھول گئے ہم کس چیز کے خیال رکھتے اپنے جسم کا یا اپنے گھر والوں کا اپنی اولاد کا لیکن جب اپنی اولاد کا بھی خیال رکھتے ہیں تو وہاں بھی کس چیز کا خیال رکھتے ہیں وہاں بھی ان کے جسم کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی پرورش ہو ان کے پاس روزگار ہو اور ان کی صحت ٹھیک رہے تو یہ چیز بجا ہے یہ ہونا چاہیے اسلام اور قرآن ہمیں ان چیزوں سے نہیں روکتا لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اصل حقیقت کو بھول جائیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ایک ایسی بات کہا کرتے تھے یعنی صد فیصد اس کے غلط ہونے میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہتے اگر تمہیں کسی انسان کے بارے میں یہ دیکھنا ہے یہ انسان دنیا کا طلب گار ہے یا آخرت کا طلب ہے تمہیں کسی انسان کے بارے میں جج کرنا ہے یہ بندہ دنیا کا طلبگار ہے یا آخرت کا طلبگار ہے تو اس کی طرف مت دیکھو تم یہ دیکھو یہ اپنی اولاد کی تربیت کیسی کر رہا ہے کیونکہ ایک فطری اصول ہے انسان اپنا برا چاہ سکتا ہے اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ کبھی برا نہیں چاہتا کوئی بھی باپ ہو دنیا میں تو اگر وہ مومن ہے اگر اسے حقیقت پتا ہے کہ آخرت اصل چیز ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی آخرت کے لیے کرے گا اب اگر اس کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے پھر چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھے پھر چاہے بظاہر وہ کتنا جو ہے دار نظر آئے لیکن اگر اس کے دل میں دنیا کی لالچ ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی صرف دنیا کے لیے کرے گا آخرت کے لیے وہ اپنی اولاد کی دنیا کے حساب سے ان کے جاب کے لیے ان کی کالڈ so ایجوکیشن کے لیے اس ٹائپ کی جو جس کا اصل مقصد صرف جاب اور پیسہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت محنت کرے گا بہت خرچہ کرے گا بہت پریشان رہے گا لیکن اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کے لیے اپنی اولاد کو ان کی روح کی پرورش کے لیے ان کی آخرت بنانے کے لیے اسے فکر ایسا انسان چاہے پھر کتنی بھی نمازیں پڑھے لیکن یاد رکھیے اس کے دل میں دنیا ہے آخرت نہیں ہے تو یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا جسے ہمیں جاننا ہوگا کہ ہماری اصل پہچان ہماری اصل حقیقت کیا ہے جب یہ چیز ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں شرائط کر جائے گی تو پھر اس ساری دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ تبدیل ہو جائے گا اب یہ سوال بھی اپنی جگہ ہے کہ اب, اب ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے اس کی بنیادی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے لیکن سب سے بنیادی وجہ یہ ہے ہم قرآن سے غافل ہیں میں نے ابتدا و پہلے درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ قرآن ہی وہ ایک چیز ہمارے آس پاس ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے آئی ہے اور روح ہماری ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے آئی ہے ان روح کو قرآن میں اللہ نے اپنی طرف نسبت ہے وہ نفق تو فی اور یہ اللہ کا کلام ہے جب یہ روح اللہ کے کلام کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو وہ سمجھے وہ روح ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان اپنے اندر ان چیزوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے وہ جو مشہور آیت ہے قرآن کی ولاقت ذرا ل جہنم کثیر من الجن ول انس ہم نے جو ہے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان رکھے ہیں لہم قلوب اللہ بہا ان کے پاس دل ہے لیکن وہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں حالانکہ سمجھنے کا کام کس کا ہے دماغ, دماغ, دماغ کا ہونا چاہیے عقل کا ہونا چاہیے دراصل قرآن میں جب بھی قلب آئے گا رو, دل کی بات آئے گی یہ اس روح کی عقل کو کہتے ہیں روح کے اندر جو کانشیسنیس ہے یہ اس کو قلب کہا جاتا ہے اس لیے کہا لہم کلوبن لا کہا ان کے پاس دل ہے جو سمجھتے نہیں لہمن بیہا ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے یہ دیکھتے نہیں لہم آذانٌ لا يسمعون بها ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں مطلب ان کی روح مردہ ہو چکی ہے پھر ان کے انہی کے بارے میں فرمایا اولئک الا انعام بل هم عزل یہ تو چوپائے ہیں یہ تو جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں اولئک هم الغافلون یہ ہے وہ لوگ جو غافل ہیں جو اپنے آپ کو بھول گئے ہیں تو سب سے پہلے اگر یہ حقیقت ہمارے ذہن میں رہے پھر جب ہم قرآن کو پڑھیں تو یہ روح قرآن کے کانٹیکٹ میں آئے گی پھر وہ جو ایک الگ عالم پیدا ہوگا الگ کیفیت پیدا ہوگی الگ تاثیر ہوگی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو ولا چکون کل لذین ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ میکس میکسا سکون یہی لوگ اصل میں فاسک ہے یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کو بلا دینے کا مطلب کیا ہے نے ابتدا میں کہا تھا اللہ کو بلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد نہ کرنا سمپل سی بات ہے اگر آپ کسی کو یاد نہیں کرتے تو مطلب آپ اسے بھول گئے تو اب واپس آئیے اس کانسیپٹ کی طرف یاد کرنا کس کو کہتے ہیں یاد رکھنا کس بات کو کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہے لیکن وہ ایک بات بھی ضرور شامل ہے جو میں نے ابتدا میں کہی تھی تو مس اللہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہو کل ہم نے پڑھا تھا کہ آخرت میں منظر یہ ہوگا کہ بادشاہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس تمنا کرنا اس کی خواہش کرنا دیکھیں انسان ماڈرن سائیکولوجی کے حساب سے جب انسان کا تجزیہ کیا جائے بلکہ ماڈرن سائیکولوجی کے لیے تو ہمیشہ سے حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان جو چیز امیجن کرتا ہے جس چیز کا تصور وہ کرتا ہے اس کے اعمال اسی ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں مطلب ابھی ہم تصور کریں کہ ہم کچن میں جا رہے ہیں وہاں ایک لیمن جو ہے وہ ہم اٹھا رہے اس کو کاٹ رہے اپنے منہ میں رکھ رہے ہیں تو ہمارے منہ میں وہ پانی آ جائے گا اگر ہم یہ تصور کریں کہ کسی ایسے ماحول کا تصور کریں ہم جو ہے کسی جگہ کسی خوبصورت سی جگہ کسی خوبصورت حسینہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک الگ خاص قسم کا ارتیاش پیدا ہوگا بندہ جو ہے جو امیجن کرے جو اس یا کوئی جو ایک اسٹوڈنٹ امیجن کرنا شروع کر دیتا ہے میں انجینئر بنوں گا میں ڈاکٹر بنوں گا یہ بنوں گا وہ بنوں گا لیڈر بنوں گا تو شاید ہم سب نے زندگی میں ان چیزوں کا تجربہ کیا ہو تو اس وقت اس کے اندر ایک عجیب سی انرجی آ جاتی ہے تو قرآن بھی یہ بار بار یہ آخرت کی یاد دہانی اس لیے کراتا ہے تاکہ ہم یہ امیجن کیا کریں کہ جب جہنم ہوگی جہنم میں جلیں گے وہاں رسوائی ہوگی ذلت ہوگی اللہ کا غذب ہوگا اس کے مقابلے میں جنت ہوگی نعمتیں ہوں گی اللہ کی اللہ کی جو ہے رحمتیں ہوں گی اللہ کا دیدار ہوگا تو قرآن یہ چاہتا ہے ہم ان چیزوں کو امیجن کریں اس لیے سلف کا طریقہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ تھا قرآن پڑھتے تھے قرآن میں کوئی جہنم کے حوالے سے آ جاتی تھی تو ہاتھ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچانا جنت کے بارے میں آیت آتی تھی اے اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنانا تو اس طرح سے قرآن کو پڑھنا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کی تاثیر حاصل کرنا اس کے لیے عربی زبان کا ایک بنیادی فہم ضروری ہے تاکہ اپنی مطلوبہ حد تک یہ تاثیر حاصل کی جا سکے تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ جنت والے اور یہ جہنم والے یہ برابر نہیں ہو سکتے انسان اب سوچے گا کیا کیا فرق پڑے گا اب اگر میں اپنے آپ کو بھول بھی گیا میں اللہ کو بھول بھی گیا تو کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں ہوگا یہ کہ جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا جو بھول جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا اور جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے کیوں اصحاب الجنت ہوم الفائزون یہ جو جنت میں چلے گئے نا یہ ہیں وہ لوگ جو اصل میں کامیاب وہ جو کہتے ہیں نا ویل well well. اگر خاتمہ اور انجام صحیح ہو جائے تو, پھر تو سب صحیح ہے جنت والے وہ لوگ ہے جن کا انجام صحیح ہو رہا ہے جو انجام میں خوش ہیں جو انجام میں کامیاب ہے خا انہیں دنیا میں اس کے لیے تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑے تو جنت والے لوگ کامیاب ہے جو جنت سے محروم رہ جاتے ہیں وہ ناکام ہیں پھر چاہے دنیا میں انہوں نے کچھ بھی حاصل کیوں نہ کیا ہو. اب اللہ اس کے بعد دیکھیں بہت ہی بہت ہی عجیب اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے اللہ کہہ رہے اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا ایک پہاڑ پہ بھی تو آپ دیکھتے وہ پہاڑ جو ہے تھر تھرا جاتا وہ پھٹ جاتا اللہ کی خشیت خشیت کا صرف مطلب خوف نہیں ہے خشیت کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے سامنے بچ جانا جھک جانا ظاہر اس میں خوف کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے لیکن اس میں محبت کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اللہ کی خشیت صرف اس کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت مم. کا اعتراف اللہ کی شان کو سمجھنے سے بھی اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ یہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ بھی نازل کرتے پہاڑ میں پہ بھی اللہ کی ایسی خشیت پیدا ہو جاتی کہ وہ بھی پھٹ جاتا وہ بھی تھر تھرا جاتا تو اے قرآن کے قاری اے قرآرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے تمہارا کیا حال ہے جب تم یہ قرآن سنتے ہو جب تم یہ قرآن پڑھتے ہو تو کیا تم پہ کوئی تاثیر نہیں ہوتی کیا تمہارا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے یعنی ذکر اللہ من الحق کیا ابھی ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں یہی خوشبو خشیت پیدا ہو جائے اللہ کی یاد میں اور اللہ نے جو نازل کی ہے یہ کتاب اس کی وجہ سے کیا ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا پھر کیسے ایمان والے ہوتا ہوں و تل کل امسالو ندربُال ناص یہ <يَتفكرون> تو مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ جائیں تاکہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہاڑ پہ قرآن کو نازل نہیں کرنے والا ہوں یہ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ پہاڑ اتنی سخت چیز ہے اتنی مضبوط چیز ہے وہ بھی ہل جاتی وہ بھی جو ہے پھٹ جاتی لیکن کیا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان پہ اس کی کوئی تاثیر नहीं. نہیں ہوتی اب اس کے بعد تین آیات ہیں یہ تین آیات میں نے کہا تھا کہ تعارف ہوگا ایک تو ہمارا تعارف ہوگا آج ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اصل میں کون ہیں یہ ہم نہیں ہیں یہ میں نہیں ہوں میں تو کوئی اور ہوں وہ نظر نہیں آتا لیکن قلب اس کا مسکن ہے روح جسے روح کہا گیا اقبال نے خود ہی کہا اور پھر اس روح کے لیے جو اصل سامان ہے جو غذا ہے جو روح کو جلا بخشے گی وہ کیا قرآن اس کا بھی ذکر آیا پھر میں نے ابدا میں کہا پھر اللہ کا بھی تعارف ہوگا لیکن یہاں پہ اللہ نے تعارف اس طرح کیا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا اللہ یہاں پہ اتنے جلال میں اتنی شان کے ساتھ اتنی عظمت کے ساتھ اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ کوئی انسانی زبان اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس کا ترجمہ بھی کیا جائے میں یہ آیات بس کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کہتے ہیں ہم اللہ وہ ہے اللہ اللہ الہ اللہ کہ جس کے بغیر کوئی اللہ کوئی معبود نہیں ہے عالم الغیبی و شہادت و غیب کو بھی جانتا ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے ظاہر بات ہے کہ جو غیب ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے اللہ کے لیے کوئی چیز غیب اللہ کو ہر چیز معلوم ہے اللہ کی شان اور عظمت ایسی ہے کہ اللہ کو ہر ہر چیز معلوم ہے اسے ہر چیز کا علم ہے اور وہ الرحمٰن اوررحیم اور وہ الرحمان ہے ار ہے اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہے وہ اررحمان ارحیم یعنی الرحمان اور کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رحمتیں ایک تو کنٹینیوس ہوں جس میں فلو ہو دریا کی طرح اس میں فلو ہو اور سمندر کی طرح اس میں گہرائی ہو اللہ پھر دیکھیے اللہ کس طرح بیان کرے یہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس میں جو اصل جلال ہے جلال کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہو اللہ وہ ہے اللہ اور اللہ خود کہہ رہے ہو اللہ وہ ہے اللہ الزیلہ اللہ دوبارہ وہ ہے اللہ جس کے بغیر کوئی الہ کوئی معبود نہیں ہے الملک جو مالک ہے القدس جو پاک ہے السلام جو سلامتی ہے المومن جو امن اور سکون دینے والا ہے المحا جو نگہبانی کرنے والا ہے العزیز جو طاقتور ہے الجبار جبار کا بھی مطلب ہوتا ہے ایسا طاقتور جو خرابیوں کو درست کر سکے المتبر جو متکبر متکبر مطلب تکبر یاد رکھیے تکبر حرام کیوں ہے حدیث میں کیوں بتایا گیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر وہ جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے اگر تکبر کسی کے شائع نشانے ہے تو اللہ ہے کیونکہ اللہ ہے ہی ایسا وہ لا الہ اللہ ہے وہ تکبر کرے تو اس کے لائق ہے ہم کیا ہماری اوقات کیا ہم کس طرح تکبر کر سکتے ہیں سبحان اللہ اما یو اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے ساتھ شریک کی جاتی ہے جتنے بھی شرک کیے جاتے ہیں دنیا میں اللہ ان سے اعلان نے برات کرتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں اب دوبارہ ہو اللہ وہ ہے اللہ الخال جو پیدا کرنے والا ہے جو بنانے والا ہے المسور جو صورت گری کرنے والا ہے لہسما اس کے تو بہت سارے جو اچھے اچھے نام, نام, نام, نام, نام ہے جو سب واط اور اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ساری کائنات اس کی تسبیح کر رہے ہیں تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے تسبیح نکلا سب ہے لفظ بھی یسبح اس کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تیرانا یعنی تیرانے کا جب کوئی تیراکی کرتا ہے تو وہ ایک اپنی لیول پہ رہتا ہے نیچے نہیں جاتا یا اوپر نہیں جاتا تسبیح کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا بیلنس تو اللہ کا جو مقام ہے ساری کائنات اس کی تصویر کریں ساری کائنات بتا رہی ہے اللہ کا مقام کیا ہے کائنات کا ہر ہر ذرہ ہمیں یہ بتا رہا ہے اس کائنات کا بنانے والا پرفیکٹ ہے اس میں کوئی خرابی کوئی کجی کوئی کمزوری اور کئی کوئی کمی نہیں ہے تو ساری کائنات زبان حال سے بتا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمام برائیوں کمیوں اور خرابیوں سے پاک ہے اس لیے اللہ یعنی یہاں پر ہمارے لیے پیغام یہ ہے جو سب بخلو معاف سماوت بغرد اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے یعنی ساری کائنات میں ہے اس کا مطلب یہ ہے تم بھی تو اللہ کی تسبیح کرو اگر ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی تم بھی اللہ کی تسبیح کرو اور تسبیح کیا چیز ہوتی ہے علمائے کہتے ہیں تسبیح بھی تین طریقے سے کی جاتی ہے ایک ہے تصبیح باللسان زبان سے اللہ کی تسبیح کی جائے وہ تو معلوم ہے دوسری ہے تسبیح بالقلب اور یہ سب سے بڑھ کر ہے دل میں انسان کو یہ مکمل یقین ہو کہ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا پھر ہم کیوں جب ہماری زندگی میں تھوڑی سی تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہے ہم اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کر دینا شروع کریں اللہ کیوں کر رہا ہے ایسا کیوں کر رہا ہے ایسا? میں تو نماز پڑھنے والا ہوں میں تو نیک انسان ہوں اچھا انسان ہوں میری زندگی میں کیوں ہیں مصائب اللہ پہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں یا اسلام کے احکام پہ اللہ نے کیوں رکھا ہے ایسا اللہ نے کیوں رکھا ہے ایسا? یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو مشکل ہے یہ تو آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے جب وہ سبحان ہے جب وہ تمام برائیوں سے پاک ہے مطلب اس کا ہر فیصلہ ہر حکم پرفیکٹ ہوگا اس میں کوئی خرابی اور کوئی گجی نہیں ہوگی تو یہ بات دل میں اس پہ کامل یقین ہونا چاہیے اور تیسری تسبیح اسے کہتے ہیں تسبیح بالجوارح ہم اپنے اعضا یعنی اپنے جسم سے تسبیح کریں کیسے اللہ کی اطاعت کر کے جو چیز ہمارے قلب میں ہے دل میں ہے جو چیز ہماری زبان پہ ہے اس کی گواہی اس کا ثبوت ہم اپنے اعمال میں بھی دیں تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یو سب بیہفِ السماوات والارض اللہ کی تصبیح بیان کر رہے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں وہ ولا عزیز الحکیم اور اللہ زبردست ہے یعنی ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے حکمت بھی ہے اگر صرف طاقت ہو حکمت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ خرابی نکلے گا اگر حکمت ہو اور طاقت نہیں ہو جس طرح آج مسلمانوں کے پاس علم ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں نکلتا تو اللہ بادشاہ ایسا ہے مالک ایسا ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے اور حکیم بھی ہے تو یہ آج کے درس میں ہماری سمجھ میں ایک تو اللہ کا ایک ایسا انٹروڈکشن جسے سمجھنے سے زیادہ فیل کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کی تاثیر ہمارے ضمیر ہمارے دل اور وجود پہ ہونی چاہیے اور سب سے پہلی بات جو ہم ابتدا میں کہی تھی کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے اگر ہم یہ جان گئے منعرف نفسہ فقط عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان اگر ہم یہ جان گئے یہ سمجھ گئے اس بات پہ ہمارا یقین پیدا ہو گیا کہ ہمارا اصل وجود وہ روح ہے جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھی اور ہمارے اس دنیا میں سے جانے کے بعد بھی موجود رہے گی وہ ہماری اصل پہچان ہے تو ہم اسی کی تربیت اسی کی پرورش اور اسی کو غذا فراہم کرنے میں ہم وہ ہماری پرایورٹی ہوگی اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ علیہ ولکم ولسمس ولمسلم